الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ المطقین و سلاۃ وسلم علیٰ سید المدیہ اب المرسلین خواتم النبی محمد علیہ وسلم جمعین حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جن کی نظر ہے وہ لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد تیئیس سال تک دین کی خدمت کرتے رہے اس میں سے کم و بیش تیرہ سال مکی میں رہے اور دس سال مدینے میں رہے تیرہ سال جو مکے کی زندگی تھی وہ مستقل صبر اور برداشت کی زندگی تھی ہر طرف سے مسلمانوں کو کچھلنے کی اور ان کو ختم کرنے کی سازشیں اور کوششیں ہوتی تھیں لیکن اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو حکم تھا کہ وہ برداشت کرتے رہے اور مقابلہ نہ کریں بلکہ اپنے اعمال پر قائم رہے ان سے کہا گیا تھا کہ کف و عید عقیم کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھیے اور نماز قائم کرتے رہیے رہی علاما کولون وہ لوگ جو بھی کہتے رہیں آپ اس پر صبر کرتے رہیں وہ جرم حجرن اچھے انداز میں آپ ان سے دوری اختیار کرتے رہیں اس طرح کے احکامات مکی زندگی میں تھے اس لیے کہ مکی دور یہ تربیت کا دور تھا یہ دل کے اندر ایمان کے بیچ کو بونے کا دور تھا عقیدے کو مضبوط کرنے کا دور تھا اور ان کے اندر برداشت کی طاقت پیدا کرنے کا دور تھا اللہ کے احکام کے تابع کرنے کا دور تھا کہ بندہ اس طرح سے ایمان سے اخلاق سے لیس ہو جائے کہ اللہ کے ہر حکم کو ماننا اس کے لیے آسان ہو جائے اللہ کے دین کی راہ میں بڑی سے بڑی مشکل آ جائے تو اس کو برداشت کرنا اس کا مقابلہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے اس لیے پہلے تربیت کروائی گئی اگر پہلے ہی مقابلے کی اجازت دی جاتی تو مسلمانوں کی ویسے بھی تعداد تھوڑی سی تھی ان کے پاس کوئی وسائل بھی نہیں تھے تو مکہ اور اس کے اطراف کے لوگ تو ان کو دبوش لے جاتے اور ان کا خاتمہ ہی کر دیتے نام و نشان مٹا دیتے اور دوسری طرف اگر بغیر تربیت کے بغیر پختہ ایمان کے اور اللہ پر بھروسے کی تربیت کے بغیر اللہ کے احکام اور اللہ کی اطاعت کی مشق بغیر ان کو میدان جنگ میں اتار دیا جاتا تو وہ تھوڑی مدت کے لیے بھی ان کے سامنے ٹک نہیں پاتے اس لیے کہ مسلمان جو بھی کرتا اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے اس لیے مکی دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد کی اجازت نہیں دی مدینہ آنے کے بعد جس طرح کہ پچھلے ہفتے بتایا گیا دو سال تک مختلف اعتبار سے ان کو تکلیفوں کو جھیلنا پڑا لیکن جب مکے میں مسلمانوں کی طاقت بڑھ گئی اور ان کو حکومتی پیمانے پر حکومت کو قائم کرنے کا ایک موقع مل گیا اور دوسری طرف کفار کی طرف سے مخالفت بڑھتی چلی گئی سازشیں بڑھتی چلی گئی چپ کے چپ کے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنا اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا اور موقع ملنے پر مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کو تکلیف دینے کی کوششیں کرنا اس طرح کے واقعات بڑھتے چلے گئے تب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اب آپ کو جنگ کی اجازت ہے دیکھیے مسلمان اللہ کے حکم کے تابے جب تک اللہ کا حکم نہیں تھا سب کچھ برداشت کرتے رہے لیکن اللہ کے حکم کے خلاف انہوں نے مشرقین سے ہتا پائی کے لیے قدم نہیں بڑھایا جنگ کے لیے آگے نہیں بڑھے بلکہ برداشت کرتے رہے ان سے کہا گیا جب جنگ کا جنگ کی ان کو اجازت دی گئی ابتدا میں کہا گیا للذین بأنهم ان لوگوں کو جنگ کی اجازت دی گئی جن سے لڑائی کی جا رہی ہے جن کو دبایا جا رہا ہے کیوں؟ بِأَنَّهُم اس لیے کہ ان پر ظلم ہوگا پہاڑ توڑا جا رہا ہے روکا نہ جائے تو پھر وہ ظلم بڑھتا ہی چلا جاتا ہے جیسے انگلی ہے انگلی میں اگر کوئی سڑاپن آ جائے شوگر کی وجہ سے انگلی سڑنے لگے تو ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے کہ جتنا حصہ سڑ گیا ہے اس کو کاٹا جائے اگر کاٹا نہیں جائے گا تو پورا ہاتھ آپ کا, کا کاٹنا پڑے گا پیر کی انگلی کو اگر انگوٹھی کو تھوڑا سا زخم گہرا ہو جائے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس نے حصہ کاٹ دیا جائے اگر نہیں کاٹیں گے تو آہستہ آہستہ پورا پیر کاٹنا پڑے گا یہی ہے ظلم ظلم کو اگر روکا نہیں گیا تو ظلم بڑھتے بڑھتے پورے معاشرے کو ملیا میٹ کر سکتا ہے پورے علاقے کو برباد کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے جب جہاد کی اجازت دی تو اس کی حکمت بھی بتا دیا۔ ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض اگر اللہ تعالی کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں کے درئیے سے نہ روکتا یعنی ظلم و ستم سے نہ روکتا لہوت دم الصوامع وبيام وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله تو سے گر عبادت خانے نماز اور اللہ کی وہ مسجدیں جہاں مسجد سے اللہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ سب برباد ہو جاتے. یہ اللہ نے حکمت بتا دی کہ اگر ظالموں کو ظلم سے روکا نہیں گیا لڑنے والوں کو لڑنے سے روکا نہیں گیا اگر ان کو دبانے کی کوشش نہیں کی گئی تو ان کی وجہ سے سارے عبادت خانے برباد ہو جائیں گے وہ جگہ برداشت ہو برباد ہو جائے گی جہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے جہاں سے اللہ کے احکام دنیا میں تقسیم ہوتے ہیں جہاں سے دنیا والوں کو جینے کا درس ملتا ہے زندگی گزارنے کا درس ملتا ہے وہ ساری چیزیں برباد ہو جائے گی تو اس حکمت کے لیے بڑی مشکل کو روکنے کے لیے بڑے فساد کو روکنے کے لیے بڑے فتنے کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو ختم کیا جائے جو فتنوں کی جڑ بنے ہوئے ہیں جو اچھے لوگوں کو اچھے راستے پر چلنا نہیں دے رہے ہیں جیسے راستہ ہے ہم کو آگے جانا ہے راستے میں اگر کانٹے دار درخت ہوتے ہیں یا بڑے بڑے پتھر مکیلے ہوتے ہیں جس سے آدمی راستہ پار نہیں کر سکتا تو کیا جاتا ہے جہاد کا مطلب بھی کہ جو دین کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور امن و امان کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں عدل و انصاف کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور جو خود سے بڑھ کر مومنوں پر حملہ کرتے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے دنیا سے انسانوں کو مٹانے کا نام جہاد نہیں ہے بلکہ صحیح راستہ قائم رکھنے کے لیے امن و امان قائم رکھنے کے لیے جو آپریشن کیا جاتا ہے جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے آدمی کی صحت جب زیادہ بگڑنے لگتی ہے تو آپریشن کر کے اس مادے کو نکالا جاتا ہے تو بھی آخری حد ہوتا ہے جیسے آخر میں جب کوئی دوا کارگر نہیں ہوتی تو ڈاکٹر آپریشن کرنے کا مشورہ دیتا ہے تو جی ہاں سمجھیے آپریشن ہے جو آخری علاج ہوتا ہے جو جڑ سے نکالنے کے لیے گندگی کو آخری علاج ہوتا ہے وہ ہے جی اس لیے ابتدا میں مسلمانوں سے مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ جو تم پر ظلم کرتا ہے اس کو آپ مار سکتے ہیں پھر حکم دیا گیا کہ قاتل الدین قاتل فدین کہ جو لوگ دین کے سلسلے میں تم سے جنگ کریں اب ان سے جنگ کرنا ضروری ہے پہلے اجازت تھی پھر ان کو حکم دیا گیا پھر جب مسلمانوں کی اور طاقت بڑھ گئی تو اسلامی عقیدے کو دنیا میں عام کرنے کے سلسلے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کہا گیا کہ جو لوگ دینا فتنا کہا کہ ان سے جنگ کرو تاکہ فتنا باقی نہ رہے فتنے کا مطلب کیا ہے جو لوگ معاشرے میں انتشار پیدا کرتے ہیں جو لوگ صحیح عقیدے سے لوگوں کو روکتے ہیں جو لوگوں کی آزادی پر حملہ کرتے ہیں جو لوگوں کے اختیار پر حملہ کرتے ہیں کہا ان لوگوں کے خلاف جہاد کرو تاکہ یہ فتنہ باقی نہ رہیں اور جن لوگوں کو صحیح عقیدے کو قبول کرنا ہے وہ آزادی کے ساتھ اپنے عقیدے کو قبول کر سکیں جو لوگ صحیح عقیدے پر جمع رہنا چاہتے ہیں وہ آزادی کے ساتھ عقیدے پر جمع رہ سکیں جو اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں اس کے لئے کہا گیا کہ جو اس چیز میں رکاوٹ ڈالتا ہے اس کا آپ کلا کر سکتے ہو یہ مطلب نہیں کہ جہاں جہاد کیا جائے وہ پورا علاقہ تباہ کیا جائے یہ جہاد کا مطلب نہیں بلکہ جہاد تو ایک عبادت ہے جب اللہ نے جہاد کا حکم دیا تو کہا والا تا تکھنا ظلم و زیادتی مت کرنا حد سے آگے نہیں بڑھنا جتنی چھوٹ تمہیں دی گئی ہے اتنی چھوٹ سے آگے مت بڑھنا یہ اللہ کا حکم ہے اور کہا ان اللہ لا يحب المعتدین حج سے آگے بڑھنے والے ظلم کرنے والے ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے بلکہ دوسری جگہ حضرت تعلوت کا واقعہ بیان کرنے کے بعد کہا اگر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ذریعے سے دور نہ کرتا تو زمین بگڑ جاتی زمین میں فتنوں و فساد مچ جاتا اگر نیک لوگوں کے ذریعے سے اچھے لوگوں کے ذریعے سے ظالموں کو اللہ تعالیٰ نہ روکتا تو یہ ظالم تو دنیا کے پورے نظام کو بگاڑ دیتے پھر کہا بھائی فول عالمین اللہ تو دنیا والوں پر احسان کرنا چاہتے ہیں انعام کرنا چاہتے ہیں یہ جہاد کی نعمت دے کر اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر احسان کرنا چاہتا ہے نعمت دینا چاہتا ہے امن و امان کی نعمت صحیح عقیدے کی نعمت صحیح آزادی سے عبادت کرنے کی نعمت اور سکون اور اطمینان کی نعمت یہ نعمت اللہ تعالی معاشرے کو بلکہ دنیا کو دینا چاہتا ہے تاکہ دنیا ظالموں سے پاک ہو جائے تاکہ دنیا فتنہ پروروں سے پاک ہو جائے جب دنیا ظالموں سے فتنہ پروروں سے پاک ہو جائے گی تو پھر دنیا جیتے جی جنت بن جائے گی یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں آپس میں مقابلے کی اجازت دے کر اسی لیے شریعت میں جہاد کو ایک سب سے بڑی عبادت کہا گیا اس لیے کہ آدمی اللہ کے دین کے خاطر اپنی سب سے قیمتی اور محبوب چیز اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کون بندہ اللہ کا سچا مخلص ہے اور اللہ کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دینے کے لیے تیار ہے یہ امتحان لینے کے لیے اللہ نے جہاد کا موقع دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عبادت کی حیثیت سے جہاد کی تعلیم دیتے تھے اور مسلمان بھی ایک عبادت سمجھ کر اور جنت کے حاصل کرنے کا ایک طریقہ اور ایک راستہ سمجھ کر جہاد کرتے تھے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روحانی اعتبار سے بھی ان کو تربیت دیتے تھے اور کہتے تھے کہ جہاد کیجئے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے کیجئے اور اللہ کے حکم کے مطابق کیجیے اللہ کے رسول سے جہاد کرنا چاہتا ہے ایک آدمی نام و نمود کے لیے جہاد کرنا چاہتا ہے ایک آدمی لوگوں کی دکھاوے کے لیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں کون ہوں میری بہادری کتنی ہے اس کے لیے جہاد کرنا چاہتا ہے ایود علی فی سب اللہ تو کون سا جہاد اللہ کے لیے مانا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتکون کلمت اللہی العلیہ فہوالجہاد فی سبیل اللہ کہا جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی نیت سے جہاد کرتا ہے فہی اللہ کے لیے جہاد مانا جائے گا اور کوئی عمل اللہ کے لئے نہیں مانا جائے گا اسی لئے ایک طویل حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا اس میں کہا کہ شہید کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان لٹائی تھی اس کو اللہ بلائیں گے اور اپنی نعمتوں کا تذکرہ کریں گے ہم نے تم تم کو یہ یہ یہ دیا دیا دیا پھر پوچھیں کہ تم نے کیا کیا وہ کہے گا کیا کہ اللہ میں نے تو اپنی جان تیرے لیے قربان کر دی اللہ کہیں گے کہ نہیں جھوٹ کہا تم نے تو اپنی جان قربان اس لیے کی تھی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے لوگوں میں تمہارا نام ہو جائے لوگوں میں تمہارا چرچا ہو جائے اس لیے تم نے اپنی جان قربان کی تھی اور اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا یہ وعیدیں سنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر اخلاص کی صفت پیدا کی کہ اللہ کے راستے میں جان دینا ہے تو بھی اللہ کے لیے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو بھی اللہ کے لیے تھی. ان کو فضیلت بھی بتاتے تھے لغدوت فی سبیل اللہ اور روحتن خیر من الدنیا وما فیها کہ اللہ کے رسول اللہ کے راستے کی ایک صبح یا ایک شام دنیا اور دنیا کی ساری دولت سے بہتر ہے۔ اس طرح کے فضائی بیان کر کے ان کے اندر ایمانی طاقت پیدا کرتے تھے اخلاص پیدا کرتے تھے۔ پھر ان کی تربیت بھی دیتے تھے تیراندازی ان کو سکھاتے تھے تیراندازیوں کا مقابلہ کرتے تھے بلکہ یہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں تمہارے لیے دنیا کو فتح بھی کروا دے اور اللہ تعالی جہاد سے تمہارے لئے کافی بھی ہو جائے نہیں جہاد کا سلسلہ وقتی طور پر ختم ہو جائے ضرورت نہ پڑے تب بھی تم تیراندازی, کا مش، تیراندازی کی مش کرتے رہنا اپنے آپ کو تیار کرتے رہنا کبھی اس سے غافل نہیں رہنا بلکہ قران نے کہا کہ وعد لهم مستطاعت من قوه کہ جتنا تم سے ہو سکے تم اپنی طاقت کو تیار رکھو ترہب من ربات الخیل کہا کہ جو چیزیں وسائل تمہارے پاس ہیں اس کے مطابق تم تیاری کرو تاکہ اللہ کے دشمنوں کے دل میں رعب بھی جما سکو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت کی تشریح بیان کرتے ہوئے اس زمانے کے مطابق کہا اللہ قوت ارغم اللہ قوت ارم قرآن میں جو قوت کہا گیا اس سے مطابق اس کا مطلب تیر اندازی ہے یعنی اس زمانے کا وہ ہتھیار تھا آج اگر دوسرے جگہ دوسری چیزیں اس کی جگہ پر آ جاتی ہے تو اس کے مطابق جتنا ہم سے ہو سکے ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے بلکہ خزو حضر کہا اللہ نے کہ ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے دنیا کہاں جا رہی ہے ہمیں کل اللہ کے پاس جواب دینا ہے اس کے مطابق ہمیں بھی حالات سے بھی باخبر رہنا چاہیے غافل بن کر نہیں رہنا چاہیے تو یہ تعلیم بھی دی پھر جہاد میں جب نکلتے تھے چونکہ جہاد بہت بڑی عبادت تھی اور جہاد اللہ کے حکم کو ماننا تھا اپنی خواہش پر عمل کرنا نہیں تھا جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جانور بن جائے دشمنوں سے لڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنی انسانیت کو بھول جائے بلکہ اللہ کے رسول جب جہاد کے لیے بھیجتے تو لوگوں کو وسیعت کرتے تھے یاد رکھو بوڑھے کو قتل نہیں کرنا عورت کو قتل نہیں کرنا بچے کو قتل نہیں کرنا جو اپنے عبادت گاہ میں عبادت کر رہا ہے ان کو قتل نہیں کرنا اور کہتے تھے غداری نہیں کرنا مال غنیمت میں خیانت نہیں کرنا اس طرح سے ان کو پہلے ہی کہتے تھے کہ جہاد کا مطلب اللہ کے حکم کو ماننا ہے اپنی من مانی کرنا نہیں ہے اس لئے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جہاد ہوئے کتنے غزوات ہوئے ستائیس یا اٹھائیس ہوتے جس میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے باقی اس کے علاوہ اور بھی غزبات ہوئے ٹوٹل کتنے لوگ مارے گئے اس میں ایک ہزار سے کچھ زیادہ حالانکہ وہ پیریٹ تقریباً 6 سال کا تھا اس لیے کہ مکے کے تیرہ سال اور مدینے کے شروع کے دو سال پھر سلح حدیبیہ کے دو سال نکالیں گے تو جن جہاد کی جو عمر ہے زیادہ سے زیادہ 6 سال اس میں صرف ایک چلر لوگ مارے گئے اس کے مقابلے میں آج کی بھیانک جنگوں کا آپ جائزہ لیجئے فرس میں کتنے 73 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے سیکنڈ والوار وار میں ایک کروڑ سے زیادہ مارے گئے دور کیا جائے ابھی جو عراق پر حملہ ہوا افغانستان پر حملہ ہوا کئی کئی لاکھ لوگ وہاں پر مارے گئے اور کیا فائدہ ہوا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا صرف اپنی حکومت قائم کرنا ان کا مقصود تھا اسلام میں اپنی حکومت قائم کرنا مقصود نہیں تھا بلکہ اسلام میں سکون اور اطمینان دینا مطلوب تھا اسی لیے دیکھیے آج کے دور میں نہیں دنیا کی تاریخ میں ہی ہوتا رہا ہے جو بادشاہ کسی ملک پر اپنا کنٹرول کرتا لڑائی کر کے فتح کرتا پھر اس پورے علاقے کو ختم کر دیتا وہاں لے کے لوگوں کو ختم کر دیتا ہندوستان میں انگریزوں نے کیا کیا ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہے دنیا کی تاریخ ہی کہتی ہے لیکن اسلام کی تاریخ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب بھی کوئی ملک فتح کرتے سب سے پہلے وہاں کے لوگوں کو امن دیتے اسی لیے جہاں جہاں بھی مسلمان گئے وہاں پر کوئی خنیزی نہیں ہوئی وہاں کے لوگوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی تھی ان کے ساتھ پورے عدل و انصاف کا معاملہ ہوتا ہے ہوتا تھا خود ہمارے ہندوستان کا جائزہ لیجئے آٹھ سو سال تک یہاں تک تک کم و بیش مسلمانوں نے حکومت کی یہاں کی جو اکثریت تھی میجورٹی وہ میجورٹی ہی میرے میں رہی کبھی وہ مینورٹی میں تبدیل نہیں ہو سکی ان کا مذہب ان کی تہذیب ان کا کلچر ان کا پرسنل لا آج تک باقی ہے کیوں کہ مسلمانوں نے اس پر کبھی ہاتھ نہیں ڈالا ان کو اپنی آزادی دی آج جو تاریخ چینج کر کے وہ لوگ الزام لگاتے ہیں یہ انگریزوں کی تیار کی ہوئی ہسٹری ہے یہ صحیح ہسٹری نہیں ہے آپ کو پڑھنا بھی چاہیے بہرحال آج کی اور اللہ کے رسول کے زمانے کی جنگوں کا آپ کمپائر کر کے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا یہاں تو جنگ کا مطلب شیطان ہو جاتا ہے انسان اپنی انسانیت کو بھول جاتا ہے درندوں سے بڑھ کر درندگی اختیار کرتا ہے آج کے ترقی یافتہ دور میں جو لوگ دنیا کو ترقی کا نعرہ دیتے ہیں ان لوگوں کی جنگوں کا جائزہ لیجئے ان لوگوں کی جیلوں کا جائزہ لیجئے کتنا ظلم ان کو وہ لوگ کرتے ہیں اور کس طرح سے درندگی کرتے ہیں ان کے ہاں جنگ کا مطلب خود ان کے لوگوں نے لکھا ہے کہ جنگ میں انسان کو انسان نہیں رہنا چاہیے رحم و کرم کو رحم و کرم کو دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے بلکہ انسان کو جانور سے پتر بننا چاہیے جس کا نمونہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں برحال رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک یہ بھی پہلو تھا جس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اللہ نے دنیا میں عدل کو امن کو انصاف کو شانتی کو پھیلانے کے لیے یہ حکم دیا گیا تھا جتنا حکم تھا جیسے تھا رسول اللہ اور آپ کے صحابہ نے اسی کے مطابق عمل کیا اور بھی اس کی مزید چیزیں انشاءاللہ اندہ بتانے کی کوشش کی جائے گی اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنی شریعت پر صحیح چلنے کی توفیق دیامین واخیرہ الحمد للہ